أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَثْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَقْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وابا ولأنعامكم صدق اللہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا خطی الما اکفا خدا کی مار ایسے آدمی پر جو نہ شکری کرتا ہے من ای ان خل اس کو کس چیز سے بنایا من تحفہ ایک گندے قطرے سے خل فقدر اور فقدرا اس کا اندازہ مقرر کیا ثم سبیلا پھر اس کا راستہ قبر میں رکھوا دیا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے سوال اللہ اب العزت اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے کہ کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے تو پھر کہا اخبار پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا تو موت بظاہر یہ تو انعام نہیں ہے بلکہ موت تو انعامات سے دور کرتی ہے تذکرہ کیا چل رہا ہے یہاں پر انعامات کا انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے اور موت انعام ہے موت تو انعامات انسان کو جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ نعمت دور ہو جاتی ہے موت سے تو موت کے نعمت نہیں ہے تو نعمتوں کے ساتھ موت کو کیوں ذکر کیا اس کا جواب یہ ہے جنت ایک نعمت نیامت ہے جنت ایک نعمت ہے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ موت ہے تو گویا موت بھی کیا ہے ایک نعمت ہے کہ انسان کو جنت مل جائے اس موت کے ذریعے تو یہ موت بھی نعمت ہے کس کے لیے نعمت ہے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے نعمت ہے کفار کے لیے موت نعمت نہیں ہے تو موت بھی ایک قسم کی نعمت ہے ثم اذا شاء شرح پھر جب اللہ چاہے گا ثم اذا پھر جب شاء اللہ چاہے گا ان اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا, گا کل ہر کز نہیں لما لما کا مانا ابھی نہیں ابھی نہیں یا ادا کرنا ادا کرنا ما امارا ما وہ چیز امارا کہ اس کو حکم دیا امارا کہ اس کو حکم دیا کلّا خبردار ہرگز نہیں خبردار لما ما امر نے جو حکم دیا انسان نے اس کو پورا نہیں کیا ترجمہ کیا بنے گا کل خبردار لمہ یک ما امر انسان کو جو حکم کیا ماں اس انسان نے وہ حکم پورا نہیں کیا اسے چاہیے تھا کہ یہ خدا کی وحدانیت کو مانے اللہ کی کتاب پر ایمان لائے لیکن یہ انسان ایسا نہیں کرتا لمایکمہ ہمارا جو اس کو حکم ہے اس کو نہیں کرتا اس کو ادا نہیں کرتا اس کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے تھا اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہے جن نعمتوں کا ذکر ہوا اللہ نے اس کو پیدا کیا میں نطفت انقل قو ف قدرا تم سبیلا تم اما یہ نعمتیں اس انسان کو ملی تو اس انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے یہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ نے اس انسان کو کیسے اپنے مکمل قدرت سے پیدا کیا ہے تو اس انسان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا لیکن یہ انسان ایسا نہیں کرتا کل خبردار لما یا ما امارا اس کو جو حکم دیا ما امارا اس نے وہ حکم نہیں کیا پورا نہیں کیا اس کو تو چاہیے کہ یہ حکم کو پورا کرے چاہیے کہ دیکھے ال انسان انسان علاق کی طرف طعام ہی جو اس کا کھانا ہے انسان کو یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی انسان کو اللہ کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ انسان دیکھے اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف اپنے کھانے کی طرف دیکھے پلیم زور تو بس چاہیے کہ یہ انسان دیکھے الا طَعَامِ اپنے کھانے کی طرف کہ یہ انسان اس کو جو کھانا مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے جو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن جو انسان ہے صرف صرف اور صرف انسان دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو جو سارے کے سارے انسانوں کو کھانا دے نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہ انسان دیکھے تو صحیح اپنے کھانے کو یہ کھانا اس کو کون دے رہا ہے کہاں سے دے رہا ہے تو یہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف دیکھیں انا سوب نلما سوبا اب اللہ جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے کھانے کی چیزیں مل رہی ہے اللہ نے ہمیں کیسے عنایت فرمائی آگے اس کا ذکر ہے انا سوب نلما انا یہ کہ سوبنا ہم نے ڈالا الما پانی کو سبا سبنا اور سب اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے بہانا اوپر سے کوئی چیز نیچے بہانا انا سب تو یقیناً ہم نے برسایا الما پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف پانی برسایا سب برسانا کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا سم شکن پھر شققنا شققنا اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا زمین کو شق کا مصدر ہے پھاڑنا تو شققنا ماضی کا سیگا ہے ماضی کا سیگا تم شققنا الارض پن شق کا پھر زمین کو پھاڑا زمین کو پھاڑنا کہ یہ زمین اتنی نرم نہیں ہے اتنی نرم نہیں ہے اور جو پودا ہوتا ہے وہ پودا جب شروع شروع میں نکلتا ہے تو کتنا نرم ہوتا ہے تو یہ نرم پودا اس سخت زمین سے کیسے نکل آتا ہے اس زمین کو کون پھاڑتا ہے وہ اللہ جو اس زمین کو نرم پودے کے لیے پھاڑ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے تم مشق الارض رشق اللہ پر مارے کہ پھر ہم نے زمین کو چھیر پھاڑ کر امبت نا امبتا اس کا نا ہوتا ہے اگانا فی ہا اس کے اندر حبا اناج اناج جو کھانے کی چیزیں ہیں غلہ وغیرہ یہ گندم مکئی باجرا وغیرہ ہبا اس کو اناج کہتے ہیں اب جی وائس اوکے جی وائس اوکے جی ہا ابا بس اگایا ہم نے اس میں سے غلہ غلہ اگایا اناج اگایا ہوا آئین بانا با اور انگور انگور اینب کہتے ہیں انگور کو قصبہ اور ترکاریاں، ترکاری وغیرہ, سبزی وغیرہ،, سبزی وغیرہ. تو, با فی تو زمین کو کھا کر ہم نے اس میں غلہ اگایا وہ آئینہ بہ انگور اگایا وہ قصبہ اور سبزیاں اگائی زیت اور زیتون ہو گیا وہ نخلا اور کھجور گنے گلا اور ابا فا کے ابا اور فا کے ہا کا مانا میوا پھل ابا اور چارہ چارہ تو آپ ذرا اندازت اللہ نے کتنا بیان فرمائی نمبر دونا با نمبر, دو نمبر تین قصبہ نمبر چار زیتون نمبر پانچ نخلا کے اور اے انسانوں کے لیے ہے اور ابا جو آخری ہے چارہ یہ جانوروں کے لیے آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرمارے مات الخم مطان فائدہ لکم تمہارے لئے اس میں تمہارے لئے فائدہ ہے وَلِئَنْعَامِكُمْ اور جو تمہارے جانور ہیں ان کے لئے اس میں نہ ہے وہ جو لفظہ ہے تھا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ خدا کیار ایسے انسان پر جو ناشکرہ ہے اللہ نے کیسی کیسی نعمت اس انسان کو اور دوسری مخلوقات کو عطا فرمائی ہے اس انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے پیدائش پر کہ اللہ نے اس, اس کو کس طرح ایک حقیر خطرے سے طا پھر اس کے لئے راستہ بھی آسان کیا اور پھر اس کو موٹ بھی دیا اور پھر وہ قیمت کے روز دوبارہ زندہ ہوگا اور پھر یہ انسان اپنے خوراک کی درہے یہ دیکھے تو صحیح آپ کے خوراک کو کہ اللہ نے کم کن ذرائع سے اس کے لیے خوراک اور دوسری ضروریات مہیا کی ہیں اس انسان کو چاہیے کہ یہ انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کرے جی ترجمہ تفسیر سے آ گیا ہے کی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ